وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا عَلَيْهِ <لِبَدَى> اور یہ کہ جب اللہ کے بندے یعنی محمد کھڑے ہو کر اسے پکارنے لگے تو قریب تھا کہ جن ان کے گرد بھیڑ لگا دیتے اور اے میرے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھ پر یہ بھی وہی نازل ہوئی ہے کہ جب اللہ کے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلا میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی عبادت کرنے لگے یعنی نماز پڑھنے لگے تو ان کا طرز عبادت دیکھ کر اور قرآن کریم کی تلاوت سے متاثر ہو کر جن ان کے ارد گرد ٹوٹ پڑے اور شدید ازدحام پیدا کر دیا بعض مفسرین نے آیت کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرقین مکہ کے طریقہ عبادت کے خلاف صرف ایک اللہ کی بندگی کرنے لگے تو مشرقین مکہ آپ کی عداوت میں جب آپ کو نماز پڑھتے دیکھتے آپ کے ارد گرد جمع ہو کر ایزا پہنچانے کی کوشش کرتے